جس دن تپاوا جائے گا جہن کی آگ میں پھر اس سے داغ گے ان کی پیشنیاں اور کروٹیں اور پیٹھی یہ ہے وہ جو تم نے اپنی لیے جوڑ کر رکھا تھا اب چکھو مزہ اس جوڑنی کا